أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لأتصوى بهم الأرض ولا يتمون الله حديثا پچھلی <تصفيق> آيات میں اللہ رب العالمين فرمایا کہ یقینا اللہ سبحانہ خان و تعالی کسی کے اوپر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ جس کا معمولی عمل ہوگا وہ اس کے لیے بڑھا دے گا شر اور خیر یہ دونوں انسان کے سامنے لایا جائے گا پمیا عمل مفقان اضرۃۃ خیر دونوں کا ذکر ہے لیکن جیسا کہ مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو مولت دو یہ گناہ مت لکھو اگر یہ نیکی کر لیں تو اس گناہ کو مٹا دو اور نیکی لکھ لو جیسے کہ قرآن کی اصول بھی یہی ہے ان الحسنات یو زحبن سیاحت سیعات کو حسنات مٹا دیتے ہیں اور حسنات باقی رہ جاتے ہیں کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو چیز کسی اور کو مٹاتے اس کو وجود باقی رہ جاتے ہیں اس کا اثر باقی ہوتا ہے تو دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اتنے نیکیاں دیتا ہے ڈبل ٹبل کئی گنا زیادہ تو یہ دن کون سا دن ہے یہ اجر عظیم کا دن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا لحاظ رکھو کہ اللہ کی طرف سے گواہ آئیں گے شہادتوں کے لیے امبیاں علیہ صلاط والسلام کو پڑا کیا جائے گا امت کے علماء صالحین اپنے اپنے دور میں جو انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے امت والوں کو کتاب اور سنت نبی کی تعلیمات سے آگاہ کیا ہے فرمایا بس کیا حال ہوگا اس وقت جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ وجہ شہید لائیں گے ہم آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ یہ جی جو صحیح حدیث میں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ آپ تلاوت کرو میں سننا چاہتا ہوں عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کروں قرآن کریم تنزول نزول تو آپ پر ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے تلاوت سنو اور یہ قرآن کی تلاوت سننے کا اس کا لذت اور مزہ وہ اپنی جگہ ہے اپنے پڑھنے کا انداز اپنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کیا جب اس مقام پر آپ پہنچے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا روک جاؤ جب عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی طرف تو آپ رو رہے ہیں کیونکہ یہ بہت سخت مسئلہ ہے نا اور نبی صلی اللہ وسلم کا شفقت بہت زیادہ ہے نبی علیہ و اسلام رو رہے تھے اس وجہ سے کہ جب کوئی نبی امت پر گواہی دے تو ان میں جو آسی لوگ ہیں نافرمان لوگ ہیں وہ نبی کی گواہی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائی دی جا رہی ہے جامع ترمیزی اور نسائی کی یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے بھی تلاوت سنانے کا کہا عبے بن نقاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا آپ مجھے قرآن سناؤ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤ تو اللہ نے فرمایا کہ ابئی سے کہو یہ تلاوت کریں اور آپ سنو دلہ یہ عبئی بن نقاب فرماتے ہیں سمان اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا وبا او بھائی وہ رونے لگ گئے خوشی کی وجہ سے رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نام اللہ نے لے کر بتایا کہ اس سے قرآن کی تلاوت سن یہاں شہادت رسول اللہ علیہ وسلم دیں گے یہ شخص شہادت علمی ہے کہ میں نے اپنی امت کو شریعت پہنچایا ہے توحید پہنچایا ہے دین پہنچایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیمت کے دن ان بداتیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسا کہ بخاری مسلم کے روایت میں ہے جب ان کو اللہ کے نبی پانی دینے کی کوشش کریں گے فرشتے روک لیں گے اللہ تدریمہ اداکار آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا بداحت ایجاد کی التدری لا تدری دونوں ثابت سے کیا آپ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے استفام انکاری <تصفح> تو پھر نبی علیہ السلام فرمائیں گے فسوحکم سوہک ال بعدی دوری ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقول كما قال العبد الصالح میں وہ بات کہوں گا جو کہ سالے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور وہ بات کیا ہے اعلی جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں نے ان کو حق بات پہنچایا ہے فلما توفیتن انت كنت الرقیب علیہم جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بدعات کیے ہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے پاس اپنی امت کے اعمال کا علم نہیں ورنہ اگر نبی کو اپنی امت کا علم ہے جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ہمارے اعمال سارے پیش ہوتے ہیں تو پھر ان, ان بدتوں کو پانی پلانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کا کہ میں ان کو پانی پلاتا ہوں یہ تو میرے دین کو بدلنے والے جو بعد میں اظہار کر رہے ہیں کہ سوہا گن تو وہ پہلے کیوں نہیں کہا یہ دلیل ہے کہ نبی کو امت کے اعمال کا علم نہیں ہے اس لیے نبی علیہ السلط نے ان کو پانی دینے کی کوشش کی اور جب اللہ رب العالمین نے روک دیا اور فرشتوں نے ان کو وضاحت کر دی تب جا کر کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بہت کا ذکر کیا کہ یہ لوگ میرے مجلس سے دور ہو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں یہ سوچو کہ بعض لوگ تو اپنی خوشیوں کے بارے میں تمنا رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کریں گے لیکن بعض وہ لوگ بھی ہوں گے اس میدان میں جو اپنے وجود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے جو اس حیات میں ہے یوم دینا کفر ہو اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اصور رسولہ نافرمانی کیا انہوں نے رسول کے معلوم ہوا کہ کفر باللہ اس کے لیے سبب کیا ہے رسول کی معاشیت رسول کی معاشیت سے ہی انسان کافر ہو جاتے ہیں وہ اصور رسولا رسول کے نا فرمانی کی ہے یہ ان کے لیے سبب کفر بنا ہے وہ کیا کہیں گے لو تو کاش کے برابر کر دی جائے انسات ان کی زمین مانا وہ زمین میں دنس جائے زمین میں ختم ہو جائے یا التنی کن تو ترابا جس طرح صورت نبا آخری پارے کے پہلی صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کافر جب یہ حالات دیکھیں گے تو اس وقت وہ بھی یہ اظہار کریں گے کہ ہم بھی جانوروں کی طرح زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں لَو الارض لیکن اللہ فرماتے نہیں چپا جا سکے گا اللہ تعالی سے کوئی بات اللہ سے کوئی بات چھپنے والا نہیں ہے یہ سارے راز کھولیں گے کیونکہ یوں متو بل ہے جس دن سرائر خفیہ رازوں کو کھول دیا جائے گا تو بچنے والا مسئلہ نہیں ہے یا ایوہ الذین من اولا تقرب السلطہ ایمان والا امت قریب جانا نماز کے وانتم سکارا جب ہوتم نشے میں حتی یہاں تک کہ تعلیمو تم جان لو ما تقولونا جو تم کہتے ہو ولا جنبا اور نہالات جنابت میں اللہ عابری سبیل مگر گزرنے والے راستے کے حتی تختصلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو اب اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے قیامت کا منظر اور نبی کے شفاعت یا اس کے نبی کے گواہی ظالموں کے لیے سبب اس کا ذکر فرمایا کیونکہ عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا عبادت کے ذریعے سے نجات ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ عبد اللہ علاقے کو بھی عبادت کرنا ہے نا تو عبادت کے لیے تہارت لازم ہے اس سے پہلے اخلاق کے بات یہ ذکر ہو گئے مکار ملاخلاق جو انسانوں کے حقوق کا ذکر تھا تو اب اس صورت میں حقوق اللہ خاص عبادت کا ذکر ہے پہلے اللہ رب العالمین نے منفقین کے آداد کا ذکر فرمایا تھا تو اب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو عبادات کے لیے تہارت اور اچھے کاموں کا تذکرہ اور ساتھ ساتھ میں نشے کے حالات سے بچنا کیونکہ یہ آداد منافقین کے ہیں یہ آداد مشرقین کے ہیں یہود نسارہ کے ہیں چونکہ ایمان والوں کا ابتدائی اسلامی دور تھا تو بتدریج ان کے لیے اللہ رب العالمین نے امان نازل کیے جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں صورت بقار دو سو انیس میں یس الگ چونکہ یہ اس سے پہلے کا حکم ہے صورت معاہدہ بعد میں ہے صورت معاہدے کی پہلے آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جیسا معروف ہے چند صحابہ نماز پڑھ رہے تھے جس میں علی رضی اللہ عبد الرحمن مل کر نماز پڑھ رہے تھے عبد الرحمن رضی اللہ تہن کرت میں قل یا میں غلطیاں کرنا شروع کیا کیونکہ شراب پیا ہوا تھا اس کے نشے کے آثار باقی تھے تو اس آیات کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا قریب مت جانا نماز کے جب حالات نشے میں ہو خطاطہ علم وہ یہاں تک تم جان لو ماتول جو تم کہتے ہو اور اس لفظ سے حا علم تپ علما نے استدلال کیا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کے معنی مفہوم کو جان لیں ورنہ یہ نماز تو قریب جانے کا قابل بھی نہیں رہے گا جس کے معنی مفہوم کو وہ جانتا نہیں ہے آج ہماری نمازوں کے اندر کوتا ہی سب سے بڑی کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا کہتا ہے ای یا کا نام بولو ور کا ناستا لیکن پھر بھی وہ قبر کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ کہتا ہے سم اللہ ع حمدا اللہ سن چکا ہے اس شخص کے بعد جس نے تعریف کی ہے اللہ کی اور پھر بھی کہتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے نماز میں کہتا ہے سلامات ہو تو یہ مالی جانی عبادت میرے خالص اللہ کے لیے ہے اور بعد میں دیکھو تو وہ مال کہاں خرچ کرتے ہیں اگر قربانی عید الاضحی میں اللہ کے نام تو پھر اس کے فوراً بعد مورم میں ایک کی بجائے دو قربانی حسن حسین کے نام اور پھر اس کے بعد عبد القادر جلانی کی باری آتی ہے اور پھر ہر قوم کے اپنے اپنے علا فرمایا تکونا یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو آج اگر نمازی یہ جان لے کہ میں کیا کہتا ہوں تو اس کی نماز وہ نماز بن سکتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان سولاد طرح شاع المن کر ذکر اکبر پھر نماز کے اندر یہ قوت پیدا ہوتا ہے کہ وہ شرک سے روک لیتا ہے وہ بدعات سے روک لیتا ہے فہرشی سے روک لیتا ہے فرمائے حالات جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے مگر یہ کہ تم رستے میں گزرنے والے ہو جب تک کہ تم غسل نہ کر لو وَإن كن تم مر را اگر ہو تم بمار او على سفر, ان سفر پر ہو او جا میں سے کوئی یا تم نے مسکی ہو عورتوں کو فلم تجدو فستم نا ان ممو فستم لو سویدن تو یہ وہ حالات بتائیں یہ حالات سفر میں ہیں اور پانی نہیں ہے چاہے جنابت میں ہے تو تب اس کے لیے تیمم چاہے پانی نہ ہونے کی صورت میں بے وضو ہے تو تب بھی تیمم یا انسان قضا حاجت سے ہو کر آیا ہے اور پانی نہیں ہے تو تب بھی تیمم یا ایسے بیماری کے حالات میں ہے کہ پانی کی استعمال کے استعمال کی وجہ سے اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی تیم یا قربت کی ہے اپنے بیوی کا جس شخص نے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں یا ایسے بیماری کی صورت میں جس میں غسل کی وجہ سے اس کے لیے مسئلہ ہے یقینی طور پر تو اس کے لیے تیمم فرمایا فلم تجد ان فتع پانی نہ پاؤں تو تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ مٹی پاک ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ جو لوگوں نے مختلف چیزوں کا انتخاب کیا ہے لکڑی کے اوپر کپڑے کے اوپر اس طرح بعض چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر پہنتے ہیں اور تیمم کرتے ہیں درست نہیں ہے مٹی پر کرنا ہے کم وے دے کم مسا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چہرے اور ہاتھ ان پر مسا کرنا ہے اور تیموم کا مصنون طریقہ یہاں سے بھی ثابت ہو گیا اے دیکم کم ہے وجوہ ہے بس نہ اس میں پاؤں ہیں نہ اس میں جس طرح کمزور روایت میں لوگ نقل کرتے ہیں کونی تو ہاتھ پیرنا نہ سر کا مسا ہے نہ کوئی اور چیزیں ہیں اس میں بلکہ صحیح بخاری کی روایت زرب واحد ایک ہی دفعہ اپنے دونوں ہتیلیوں کو مٹی پر لگاؤ پھر اس کو جاڑو اور معمولی سے اس میں ہو جو اس سے بڑی بڑی کنکریاں گر جائے انہیں ہاتھوں کو چہرے پر پیرو اور انہیں ہاتھوں کو آپس میں ہاتھوں کے پشت پر پیرو مسا کر لو ان کا نافوفورا یقیناً اللہ تعالی معاف والا بڑا بخشنے والا اللہ رب العالمین آفا کر دیتا ہے اگر کسی کا کوئی قسور ہے قصور کی نتیجے میں آفا اور آفا کرنے کے بعد غفور ہے اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے بالکل نس منشیا کر دیتا ہے اس آیات کے بارے میں جیسا کہ مفسرین نے محدود نے لکھا ہے کہ اس کی نزول کی وجہ سے کئی صحابہ نے جو شراب کی عادی تھے انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا تھا کیونکہ نماز سے روکنے کے لیے تو تیار نہیں تھے نفلی نماز رات کے تہجد کے انتہائی پابندی اور ذرا سا کوئی معاملہ کرنا ہے تو سلا استخارہ اشراق اشراک کی نماز تو اس لیے وہ جب اتنے نمازیں پڑھنے والے تھے تو نماز سے کیسے روکتے ہو کئی لوگوں نے صحابہ میں سے اس کے کے بعد شراب چوڑ دیا تھا اور پھر جب مائدہ کے آیات نمبر نبی نازل ہو گئی پھر تو اس میں اللہ نے سخت تمبی کی اور مکمل طور پر لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا المتر کیا آپ نے نہیں دیکھا جینا ان لوگوں کی طرف اتو نصیب منل کتابیں جو دیئے گئے ہیں وہ کچھ اسر کتاب سے یشتر خریدتے ہیں وہ گمرہی کو وہ ریدون چاہتے ہیں انتظل یہ کہ گمرہ ہو جاؤ تم بے رستے سے فرمایا اہل کتاب کے آعمال میں سے یہ عمل کہ ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ خود گمراہی کو لیتے ہیں لیکن وہ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو متعدی ہے صرف اپنے گمراہی پر اتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے گمراہی کو منتقل کرنا بھی چاہتے ہیں جس طرح آج دنیا میں اس کی بالکل نقشہ موجود ہے یہود نسارہ خود تو ہے گمراہ لیکن ان کی ایک کوشش بھرپور جاری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں فرمایا ان کی ایک کوشش ہے وہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ ہر ایک گمراہی کی متلاشی ہے وہ اور پھر اللہ رب العالمین اتنا مہربان اپنے بندوں پر ایمان والوں پر فرمایا کم اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اب ہم کس کی بات مانیں یہاں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ قرآن سے پوچھو کہ ہمارا دوست کون ہے ہمارا دشمن کون ہے بس کیا یہ جی تمہارے دوست ہو سکتے یہ نصارا تمہارے دوست ہو سکتے ہیں مشرق تمہارے دوست ہو سکتے ہیں فرمائے نہیں و اللہ عالم و خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وکفا بل ولی کافی اللہ تعالیٰ دوست و کفا بل نصویرہ کافی اللہ تعالیٰ مددگار بس تم اللہ سے دوستی کر لو اور یہ ایسے دوستی ہیں کہ خود بخود اللہ کے دوست تمہارے دوست بن جائیں گے اور اللہ کے دشمن تمہارے دشمن بن جائیں گے بس یہ تمہارے بہترین معیار ہے اس لیے نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے کڑوں میں سے مضبوط کڑا کیا ہے عورت الاسلام وہ ہے الحب اللہ والبغض اللہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بہت دشمنی مصنف احمد کی روایتیں یہ مضبوط کڑا ہے اور اس پر اللہ تعالی نے قرآن میں بہت زور دیا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرو اللہ کے لیے دشمنی کرو یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں نسارا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں مشرقین تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو ودو انت تم یہ تو ہر وقت چاہتے کہ تم مصیبت میں پڑے رہو ممات ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے جو سنوں میں ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ فرماتے میں جانتا ہوں یہاں پر فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اب تم دشمنوں کو نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالی کی کتاب سے پوچھو وہ تمہیں بتایا من ان لوگوں میں سے ہاتھ ہیں ہم نے نہ فرمانی کیسم نہ سنایا جائے تجھے اور رائے نہ کہتے ہیں لئیم بے سنت موڑتے ہیں اپنے زبانوں کو زبانوں کو موڑتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ تان ان فدین اور تان تشنی کرتے ہیں دین میں تمہارے ولو انہم اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا وسما سنو اللہ کے نبی ون دیکھو ہمارے طرف ہمیں دیکھو لکانا خیر تو یہ بات بہتر ہوتی ان کے لیے وہ اقوام اور درست یہ ان کی وہ خصلت جو بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سوالے سے رائے نہ کلب استعمال کرتے ہیں اور یہاں فرمائے ظاہر میں کہتے ہم نے سن لیا دل سے کہتے ہم نے نہیں مانا نہیں سنا ہم نہیں اطاعت کریں گے آپ کے سامنے کہتے ہیں سمینا آپ کے مجلس سے ہٹ جاتے تو کہتے واسوئینا ہم, ہم نہیں مانتے اور یہ لفظ وسما غیر رمسماین یہ بطور بدوا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے وسما سنو غیر رمسماعین نہ سنا جائے تجھے مانا تجھے اللہ مار دے ہمارے بات سنے ہی نہیں یہ بطور بدوا استعمال کرتے ہیں کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو نہ تمہیں سنایا جائے مانا سنو ذرا ہمارے بات اللہ تمہیں موت دے کہ ہمارے بات سننے سے تم قاصر ہو جاؤ اب یہ دیکھو یہود نصارہ کے خصرتیں اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا بغاوت کتنے دشمنی ہیں. فرمایا کہتے موڑتے ہوئے اپنے زبانیں اپنے زبانوں کو موڑتے ہیں رائنا وطانن تان فی فین اور دین میں تان تشنی کرتے ہیں آج دیکھ لو نا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اہل کتاب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نا پوری دنیا میں تو اسلام کے خلاف کمر بستہ لوگ آپ کو کون ملیں گے یہود نصارہ جو دہری ہے یا ہندو ہے یا سابئین تارو اور سورج وغیرہ کے پجاری ہے وہ اسلام کے خلاف اتنا پرفگنڈا کرتے ہوئے آپ کو نہیں پائے جائیں گے دنیا میں جتنا یہود نسارا کرتے ہیں دین میں تان کرنا آپ دیکھیں کہتے کوڑے لگایا کوڑے لگانا اس کو تان کہتے نا ایک عورت کو برسر میدان لا کر اور ان کو کھوڑے لگانا یہ تو بہت بڑی توہین ہے اچھا کیسے توہین ہے اور پھر ایسے جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود کیونکہ اسلام کا تو لوگوں کو پتہ نہیں صرف نام ہے کہتے ہیں اب ایک عورت کو مردوں نے پکڑا ہے اور ان کو کوڑے لگاتے اچھا تو پھر کون پکڑے گا جب کوڑے لگائیں گے جب یہ عمل ہوتا ہے تو یہ کسی کا سوچ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس سے بدکاری ثابت ہو جائے تو یہ بھی تو کسی مرد نے پکڑا ہے تو بدکاری کی ہے نا اب اگر ان کو سزا دینا ہے تو سزا دینے کے لیے کیا مرد نہیں آئیں گے پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں خواتین کو سزا دی گئی تھی بخاری کی روایت میں ہے مسلم میں دوسری کتابوں میں تو کیا عورتوں نے ان کو سزا دی تھی اس خاتون کو سزا دی گئی تھی اس کے لیے زمین میں کھڑا بنایا اور اس میں کھڑا کر دیا اس کو تو یہ عورتیں آئی تھی صحابیات آئی تھی اس کڑک کھودنے کے لیے یا عورت کو اتارنے کے لیے کتنے پر کو گنڈے کر دے یہ لوگ اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر سزا دینے میں مرد استعمال ہوتے ہیں تو سارے دنیا میں تو تم نے مردوں عورتوں کو ایسا مخلوط کر دیا ہے ڈاکٹری کے اندر دیکھ لو سارے علاج کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ مذکر ہے مرد ہے اور عورتوں کے علاج کرتے ہیں سر سے پاؤں تک یہاں پھر کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایک عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا اس کی نبس کو پکڑنا اس کی تمام وجود کی چیکنگ کرنا اپریشن کے دوران سارا وجود سے اپریشن کرنا یہ کیا ہے وہاں تو شریعت کا حکم ہے کہ ان کو پکڑیں گے ان کو سزا دیں گے لیکن یہ کیا ہے وہ تعاون فدین چونکہ ان کا کام یہ ہے دین میں تعن کرنا یہ ان کا کام ہے فرمایا ولو انهم قالوا سمعنا واتنا واسمع ونظن لنا خير اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا سنو اور دیکھو ہماری جانب ہمیں ذرا دیکھو یا ہمیں مولا تو ہمارے بات کو سنو لکان خیر لهم تو بہتر ہوتا ان کے لیے واقوم اور درست تر سب سے بہتر ہوتا وَلَاكِلْ اللہ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن لانت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کے کفر کے فَلَا يُمِنُونَ اللہ قَلِيلًا نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے فرمائے ان کے بد اعمال کے وجہ سے ان کے برے عادتوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے سے ان کو محروم کر دیا ہے جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عقل کو برباد کر دیتا ہے وہ اپنے اچائی اور برائی کو نہیں جانتے یا اوت التاب اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو آمن لیا سات اس ساتھ اس کے نزلنا جو نازل کی ہم نے مسد تصدیق کرنے والا ہے لماما کم اس کے جو تمہارے پاس ہے جو تمہارے ساتھ موجود کتاب ہے تو رات ہے انجیل ہے یہ قرآن اس کے لیے مصدق ہے اس کے تصدیق اس قرآن سے ہو رہی ہے اس قرآن کے تصدیق کے بغیر تم اس کو اللہ کی کتابیں ثابت نہیں کر سکتے ہو من قبل انت میں صاحب پہلے اس سے کہ مٹھا ڈالے ہم مجوہن چہروں کو فنردہا فسلٹائے اس کو علا عدبارہا پیتو کے بل اونالانہم یا لانت کرے ہم ان پر کمال انہ جس طرح ہم نے کی اصحاب السبت سبت والے ہفتے والوں پر امر اللہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا مانا اٹل حکم ہے یہاں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو ڈرایا اور چونکہ یہ ہماری سمت کے لوگ مسلمان یہ بھی کتاب والے ہیں یہ اس سے خارج نہیں ہیں ہم سب کتاب والے ہیں قرآن اللہ نے ہمیں کتاب دیا ہے اللہ ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ اور یہ وہ کتاب ہے جو تورات انجی کے لیے انجیر کے لیے تصدیق کے سبب ہے اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایسے سزا کو مسلط کر دیں گے کہ اس سزا سے تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے جسے صورت یاسین میں فرمایا ہم ان کو مسخ کر دیں گے مسخ کرنے کے معنی ایک معنی تو یہ کہ کو کی طرف پیر دیں گے ہمارا انسان جانے کے لیے تو اس میں ہمت پیچھے نہیں ہے آگے جا رہے لیکن دیکھنے کے لیے اس کا حصہ پیچھے کی طرف ہے آگے کی طرف اس کا گدی ہے سر کا پچھلا حصہ اگلے لے آئیں گے اور اگلا حصہ پچھلے لے جائے پیچھے لے جائیں گے جس طرح سر کو مروڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہو جا رہے آگے مسخ کرنا دوسرا معنی یہ کہ جو تمہارے چہرے ہیں چہروں کو اس طرح بنا دیں گے جس طرح تمہاری گدی ہے سر کا پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں اسی طرح چہرے پر بال اتار دیں گے اور آگے پیچھے تمہارا سر ایک جیسا نظر آئے گا یہ لانت کی صورت ہو جائے گی تمہارے چہرے ہم بگاڑ دیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا وہ تو انما امرہو اذا اراد اشیعن اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون وہ تو جیسے کہہ رہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں تو تمس کر دیں گے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے اور میں اس سے پہلے تمہیں مان لیاؤ جیسے ہیں نا اَن نُجُومُ تُمْهِ سَتْ وَإِذَا نُجُومُ تُمْهِ سَتْ جڑ جانا برباد ہو جانا چہرے کی نورانیت کو ختم کر دینا تارے کالے ہو جائیں گے نا تمس ہو جائیں گے لتمس نہ لا یوں یاسین میں جس طرح فرمایا ہم چہروں کو ان کے مسخ کر دیں گے یا ان کو پھیر دیں گے دوسری جانب یہ سخت واحد ہے نہیں اللہ اللہ معافر شرک کیا جائے جس کے لیے بال اور جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ یقیناً گنا بہت بڑا فرمایا کہ یہ بہت بڑا زیادتی اور ظلم ہے یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا نسہارا کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں جنت میں جانے والے ہم ہیں حالانکہ ان میں شرک موجود تھا اور اب بھی موجود ہے اللہ تعالی نے دعوت دی کہ شرک ایسا مزر بیماری ہے کہ یہ جس میں موجود ہو تو اس کے لیے نجات بہت مشکل ہے پھر تو دوسری بات یہ کہ پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے تمس کا ذکر کیا فرمایا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں میں شرک موجود ہے تو شرک اس بات کے لیے علت اور سبب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے اور ان کے اوپر ایسا لانت کر دے جیسے اصحاب سوت پر کیا تھا اور فرمایا کہ یہ شرک ایسا جرم ہے کہ اولن تو اللہ تعالی کا کوئی شریک موجود نہیں ہے دوسری بار جب بھی کوئی شخص اللہ کا شریک تہرائے گا تو اس کے لیے جھوٹ کے بغیر اس کا کوئی سارا ہے ہی نہیں اس کرے گا وہ کیونکہ اللہ کے کی صفات کو تھوڑ کر اور وہ اللہ کے مخلوق کو دے گا اسے برما مین بقدراظیما اس نے بہت بڑا گنا کا افترا کیا ہے افطرا باندھا بہت بڑا جرم اور اللہ رب العالمین نے اس جرم سے بچنے کی دعوت دی ہے لیکن اگر اس حال میں کوئی چلا گیا تو پھر گیا وہ جانمل کیا آپ نے نہیں دیکھا جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے جانوں کو بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ میں شاہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ بھی یہودیوں کے صفات میں سے ایک صفت جیسے کہ انہوں نے کہا نہ احبا اہو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا ان کا یہ قول لا منسوار یہ ان کے اخوال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا کہنا تو یہ ہے ان کا سوچ تو یہ ہے اپنے آپ کو بہت ہی پاک ثابت کر دیں کہ ہم بڑے پاک دامن لوگ ہیں انبیاء کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں ہم نے گزری ہے اللہ فرماتے ہیں بلی اللہ جو زکی میں یہ شاہ بلکہ پاک برتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولا ازلمون فتیلا نئی ظلم کیے جائیں گے وہ فتیل کے مقدار فتیل مانا داگے کے برابر اللہ رب العالمین چونکہ قرآن کریم کو عربی میں اتار رہا تھا اور مخاطبین جو تھے اور نبی جو تھا وہ عربی تھے تو عرب لوگوں میں جو چیز کم نقدار کے استعمال سے معروف ہے وہ قرآن کریم میں اللہ نے استعمال کیا ہے اس سورت کے اندر جیسے ہم یہاں فتیل پڑھ رہے آگے آیات تریپن میں اور اس کے ساتھ پھر آیات اکہتر میں اس میں نقیر آ رہے نقیر اور فتیل اور سورت فاتر اکتیس میں وہاں کتمی کا ذکر ہے کتمی یہ سب کجور کے دانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب یہاں فتیل فرمایا فتیل کجور کے ہڈی جو ہوتا ہے ہڈی ہڈی کے بیچ میں کڑا ہے اس کڑے میں ایک داغا سا پڑا ہوتا ہے اس داغے کو فتیل کہتے ہیں فرما کہ اس کے فتیل کی مقدار پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو عدل انصاف کے ساتھ ان کا جو کچھ حق ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا دیکھ لو کس طرح وہ گڑھتے ہیں باندھتے اللہ پر جھوٹ وقفہ گفا بھی اسمم مبینہ اور کافی ہیں گنا ظاہر یہ جو افطرا یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں یہ ج باندھنا ہی ان کے لیے کافی ہے یہ جاننے میں چلا جائیں کیونکہ اپنے طرف سے مسئلے گڑتے ہیں اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں اللہ پر اس کو ذمہ دیتے حوالہ دیتے ہیں اور اپنے ان گزرگی کو شرک کے باوجود کفر کے باوجود اللہ کے طرف منصوب کرتے ہیں کئی شرک کو اللہ کے طرف منصوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے نبیوں کے تعلیمات میں ہمیں ملا ہے المترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے طرف منل کتابے جو دیے گئے ہیں کتاب میں سے حصہ, حصہ ان کو کتاب میں سے دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے ہم یہ مسئلہ بتا چکے ہیں جتنے بھی کتابیں ہیں وہ کتاب کا حصہ ہے کیونکہ اللہ کے کی احکامات سب حکم ماننے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اس کی مخالفت مخالفت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بارہا بتائی ہے کہ جس نے ایک رسول کی مخالفت کی ہے تو اللہ نے فرمایا رسول میرے تمام رسولوں کا اس نے مخالفت کی ہے جس نے کسی نبی کی کتاب کی مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کتب طلب استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کتابوں کی مخالفت کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم ہے ہے ہر دور میں حکم ہے تو کتاب کا حصہ مینو نہیں مان لاتے وہ و پاغود بتوں اور شیطانوں کے ساتھ اور کہتے ہیں للذین للینا ان لوگوں کے بارے میں کبرو جنہوں نے کفر کیا ہے ہاں اولا یہ لوگ عہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے من للینا ان لوگوں سے عام جو ایمان لائی ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے یہودیوں کی خصلت کہ ان کا یہ خصلت دیکھو کہ ایک جانب مشرقین مکہ ہے اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے ساتھی ہے اب جب یہود نسارہ کی باری آئی تو جب ان سے اپنے لوگوں نے پوچھا مدینے میں لوگوں نے پوچھا یہ جو مدینے میں لوگ آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو اپنے دین کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ صحیح ہیں یا جو مکے والے لوگ ہیں یہ صحیح ہے مقابلہ چل رہا تھا نا ابھی فتوحات نہیں ہوئی تھے مکے کا فتح باقی تھا تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ جو مکے والے لوگ ہیں نا یعنی مشرقین یہ بہت اچھے ہیں ان سے بہت اچھے ہیں اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے سرجیب کن کو دی مکے کے مشرقین کو دی بے دین لوگوں کو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اہل کتاب ہے تورات رات انجل کے ماننے کے دعوی کرنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی وہ بھی قرآن کریم اللہ کی کتاب کو ماننے والے اور ایسی کتاب کے دائی ہیں جو مصدق ہیں ان کی کتابوں کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تائید کرتے کہ ہم سب مل کر کتاب والے ہیں اختلاف ہے ہمارا لیکن کتاب والوں کے تائید کی بجائے ان لوگوں کے تائید کر رہے جو کفر اور شرک پر قائم ہے اور کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا عمل دیکھو کہ ان لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کو جو مشرکین ہیں اور یہاں پر مختلف اقوال ہے جبت اور تاغد کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ جب سے مراد ہائی بن اختب ہے حی بن اختب اور تعگود سے مراد کا بن اشرف دو مولوی تھے یہودیوں کے ہائی بن اختب کا بن اشرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ ساہرین جو ہوتے ہیں ساہرین جبت کا معنی ہے ساہر اور تاغت کا معنی ہے شیطان جبت کا مانا ساہر تاغت کا مانا شیطان یہ قول عمر فاروق کا ہے اور رضی اللہ عنہ اور قطادر رضی اللہ عنہ کا قول اس کے پر خلاف ہے یعنی اُلٹ جبت اور تاغت کو الٹ مانے میں انہوں نے استعمال کیا ہے جبت سمرات شیطان ہے تعبود سمرات کا ہے امام مالک رحمت اللہ کے قول جو پہلے میں نے آپ کو صورت بقرہ کے کے لفظ کے معنی میں بتایا تھا کہ یعبدو من دون اللہ یہ امام مالک کا قول ہے ما من دون اللہ اور امام قرطبی فرماتے کہ یہ قول یعنی میرے اعتبار سے زیادہ قابل ترجیح ہے اس میں یہ سارے معنی داخل ہو جاتے ہیں یعبدو من دون اللہ اس کا اطلاق جو ہے وہ پھر مولوی پر بھی ہوتا ہے پیر پر بھی ہوتا ہے وڈیرے سردار پر بھی ہوتا ہے غیر مسلم حکمرانوں پر بھی ہوتا ہے مرتد قسم کے اور منافق اور مشرق قسم کے حکمران جو دن کے دشمن ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے تعبود کے معنی میں پھر یہ سب داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جن پر لانت کرے اللہ تعالیٰ فلنت الحصرا نہیں پائیں گے اب ان کے کوئی مددگار یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جیسے کہ ہم صورت فاتحہ میں ہم پڑھ چکے تھے یہ جو یہود ہے و نصارہ ہے یہ لعنت اور غزب کے مستحقی نے تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان ملعونین کے لئے ہرایت کا کوئی راستہ نہیں ہم لہم نصیبوں من الملک کیا ہے ان کے لئے کچھ حصہ بادشاہت میں سے اللہ يَتُونَ النَّاسَا فَسْ اس وقت نہیں دیں گے وہ لوگوں کو لا يُعْتُونَ النَّاسَا نَقِيرَ نقیر کے برابر جس وہ کہتے ہیں نا تل کے برابر نقر نکر سے ہے نا نقر معنی کڈے کو کہتے ہیں کجور کے ہڈی جو ہے ہڈی اس کے اس کڈے کو جس میں جو خلا ہے اس خلا کو کہتے ہیں یہ تو اس کے برابر بھی چیز کسی کو نہیں دیں گے اور دوسرا معنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خباستے یہ ہے کہ اگر ان کو دنیا میں حکمران بنا جائے دنیا کے اختیارات ان کو دیا جائے تو ان کا تو فکر یہ ہے ان کا تو سوچ یہ ہے کہ یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ ان کی نحوست یہ ہے اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ انتہائی حسد رکھتے ہیں انتہائی حاسد ہے یہ لوگ ان کے حسد کی وجہ سے یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے یہاں پر نقیر کا استعمال ہوا ہے اور سورت فاطر میں کتمیر کا استعمال ہوا ہے کتمیر جو ہے وہ ہڈی کے اوپر باریک سا سفید سا چلکا ہوتا ہے اس چلکے کو کہتے ہیں اور ایک ل... اور لفظ آتا ہے حدیث میں یہ جو کھجور کے دانے کے ساتھ اوپر کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ جڑنے لیے ایک چھوٹا سا کھوکھے کے طرح ہوتا ہے جس طرح خواتین کے ناک کا کھوکا خو... پھوکھا سا ہوتا ہے اس طرح وہ گول سا کھوکا لگا ہوتا ہے وہ بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے کہ یہ لوگ اگر مالک بن جائے دنیا کی چیزوں کا تو یہ تو وہ معمولی سی چیز بھی کسی کو نہیں دیں گے اتنی یہ بخیر اب یہاں یہ بات قابل غور ہے نا کہ مسلمان حکمران دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ اتنے سمجھ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا کنجوسی کا یہ کیفیت بیان کیا ہے اور وہ ان سے وہ تعلقات اور وہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں یہ ہونا سارا ہم یہ دیں گے وہ دیں گے حالانکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دیتا ہے جب تک اس سے دگنا تگنا آپ سے لے نہ لے تو کبھی بھی آپ کو نہیں دیں گے وہ چیز ان کا طریقہ یہ ہے اس کے بدلے میں کئی گناہ تم سے فائدہ اٹھائے گا تب جا کے وہ چیز تمہیں دے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو نقیر اور فتیل اور ختمیر کسی چیز کو مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے انتہائی درجے کے بکیل لوگ یا سدون اناسا مانا بل بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اللہ اس پر جو دیے ان کو اللہ تعالی نے منفذ دی اپنے فضل سے یہاں انا سمراٹ کون ہے مسلمان صحابہ پھر قیامت تک کے مسلمان بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے مانا مسلمانوں سے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیے اپنے فضل میں سے وہ کیا ہے نبوت رسالت آخری شریعت دین اسلام اب آپ دیکھیں نا قرآن نے ہم کو کیا بتایا اے مسلمانوں اپنے انکھیں کھولو ان کا تمہارے ساتھ حسد کی بنیاد کیا ہے حسد کی بنیاد وہ ہے جو ما آتا ہم اللہ ہو جو اللہ نے دی ہے یعنی ایمان والوں کو اسلام توحید ہید آخری نبوت اللہ نے فرمایا بکر تین ابراہیم نے یقیناً ابراہیم کو کتاب الحکمت وہ آتے ہم نے ان کو بہت بڑی سلطانت بڑے بادشاہی سے ہم نے ان کو نوازا تھا اگر ان لوگوں کا زد اور اعنات مسلمانوں کے ساتھ اس بنیاد پر ہے تو کیا یہ اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ یوسف علیہ سلاد والسلام کون تھے داؤد علیہ السلام کون تھے سلیمان علیہ السلام کون تھے بادشاہت نبوت رسالت یہ بھی تو تم میں سے دیا گیا تھا نا پھر کیا ضرورت ہے کہ اگر آخری امت کو اللہ نے نبوت و رسالت سے نوازا تو اب یہ ضد کی بات تو نہیں ہے بلکہ تم قبول کرو اس کو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ یہ دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے جانم دہتی ہوئی آگر ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے جیسے کہ میں اس کی تفصیل موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال گرم کیا پھر ایک ہزار سال گرم کیا اور پھر ایک ہزار سال گرم کیا تین ہزار سال صرف اس کو جلایا پہلے وہ لال ہو گیا پھر سفید ہو گیا اور پھر کالا ہو گیا یہ تین قسم کے کیفیات اس میں پیدا ہو گئے تو دہتی ہوئے جو جانم ہے یہ ان کے لیے کافی ہے اور یہ قرآن کریم جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو انتہائی اطمینان دیتا ہے انتہائی اطمینان مانا یہ کہ اگر کوئی کسی یہودی کے عیسائی کے ظلم سے پریشان ہے کہ دیکھو جی فلاں جگہ مسلمانوں پر بمباری کیا فلاں جگہ مسلمانوں کے بازاروں کے اوپر یہ جو ہے بمباری ہو گئے اور مال تباہ ہو گئے بچے تباہ ہو گئے مسلمانوں پر فلاں جگہ ظلم کیا فلاں جگہ ظلم کیا چلو چاہت تو مسلمان کی یہ بھی ہے جہاد کے ذریعے سے ان کو زلیل کرے خوار کرے لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو جائے تو یاد رکھو وکفا بجان سیرہ جہنم جو ہے ان کے جلانے کے لیے کافی ہے اس کو کم از کم اپنے اطمینان کے لیے تو استعمال کرو اللہ رب العالمین تسلی دیتا ایمان والو اِنَّ الَّذِينَا بِشَكْ بَالُوْا کَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا بِعَيَاتِنَا ہمارے آئے توقع ساتھ سوفا نسلیم نعرہ قریبیں ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں کلما جب نزوجت جل جائیں گے جلودوں ان کے چمڑے کالے بدلنا ہم تبدیل کر دیں گے ہم ان کو جلودا غیرہا کالے ان کے علاوہ ان کی چمڑوں کو تبدیل کر دیں گے ان کے کالوں کو تبدیل کر دیں تبدیلی کی کیا وجہ ہے ایک بار ایک چمڑا کافی نہیں ہے فرمائی یہ جو دین کے اوپر مختلف وار لگاتے ہیں کبھی دن پر کیا الزام کبھی کیا الزام یہ جو بار بار کفر کرتے ہیں یہ جو بار بار میرے آیتوں سے ایراض کرتے ہیں یہ ان کے لیے سبب ہے نا کہ ہم بھی ان کے چمڑوں کو بار بار بدلیں گے یہ جتنے بار کفر کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بار بار ہے تو ان کے چمڑے پہ بار بار بدلیں گے اب سبب بتایا کہ ان کے چمڑوں کو کیوں بدلتے ہیں فرمایا لئے ذوق آپ کا چک لاب کو اس لیے کہ دنیا میں یہ بات ہم جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کا چمڑا اتر جائے زخمی ہو جائے اور اس جگہ پر ایک کچا نازک سا تازہ چمڑا آ جائے تو اس کو تو انسان اگر انگلی لگاتے ہیں اس میں درد ہوتا ہے اس چپ ہوتے ہو نازک ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم پکے چمڑوں کو جلا کر نازک اور تازہ چمڑے چڑھائیں گے ان کو اور پھر دوبارہ سے ان کو عذاب دیں گے لیزو کو اذاب تاکہ اچھے طریقے سے عذاب چک لے ان اللہ کا ناجیز حکیم یقیناً اللہ تعالی غالب زبردست حکمت والا یہ اللہ رب العالمین کے عزیز ہونے کے وہ عذاب دیتا ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت ان کو ڈیل دیئے تھا حکیم ہے وہ لیکن آخرت میں پھر سزائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَوَلُكُ جُو اِمَانَ اللَّهِ وَعَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ اور نیک عمل کی ان قریب داخل کریں گے ان کو جنت انتجری من تحت الانحاب باغات میں کپیتے ہیں نیچے اس کے نحریں خالدین افیحہ بدا میں شرعیں گے اس میں لہم فی ان کے لیے اس میں ازواج امتحر تم پاک بیویاں ہوں گے اور داخل کریں گے ہم ان کو ذل ذلی گنے چاو میں زل اور زلیل ساکیت کے کی لیلہ آخر میں زلی وہ سائے جو انتہائی گنے سائے ہوں گے مانا جب باغات کے اندر درختیں زیادہ لگی بھی ہوتی ہیں بڑے بڑے درخت ایک درخت کے شاخ دوسرے درخت کے اندر گھس چکی ہوتی ہے تو اس کے سائے ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے دکھ نظر نہیں آتے تو وہ باغات ہیں جس کے سائے انتہائی گنے اور وہ معروف حدیث آپ نے سنا ہے صحیح بخاری کی روایتے کہ جب کوئی مسلمان یعنی معاہد ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگاتے ہیں جس کے سائے کے نیچے تیز رفتار والا گھوڑا ایک مہینہ دوڑ لگائے تو اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتے صحیح بخاری کہہ رہی ہے ایک مہینے تک تیز رفتار گھوڑا دوڑ لگائے تو اس درخت کے سائے کو ختم نہیں کر سکتے یہ اللہ کے ذکر کے فضائل ہے سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اور اللہ اکبر پڑھنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چار کلمات یہ مجھے اتنے پسند ہیں احمد ہر اس چیز سے جس کے اوپر سورج کا طلوع ہوا ہے وہ کون سے کلمات ہیں فرمایا سبحان اللہ الحمد اللہ, الہ اللہ واللہ واللہ اکبر یہ مجموعہ ایک دفعہ پڑھ لو تو ساری دنیا سے بہتر ہے اس لئے کہ اس کے اوپر جو چیز ملنے والا ہے وہ ابقا وہ ہمشہ ہے اور جو ہم دنیا میں چیزیں کماتے ہیں وہ اخکر ہے ختم ہونے والا ہے فما عندكم باقن ہے وہ فما عند اللہ باقن ہے جو اللہ کے پاسے وہ ہمشہ ہے باقی ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اس لئے فرما کہ گنے ساروں میں ہم ان کو داخل کریں گے ایک جانب ترغیب اور دوسرے جانب ترغیب ایمان والوں کو ترغیب کہ یہ لوگ تو جنت کی دشمن ہیں یہ تو جانم کے جانے کے لیے تیاری میں ہے تم جو ہے اپنی تیاری کرو جنت کے لیے تیاری کرو وہ تمہارا مسکن ہے اس کے لیے تم اپنی کوششیں صرف کرو اس کے لیے محنت کرو ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کم تم اور جب تم فیصلہ کرو بینا سے لوگوں کے درمیان انتہو بلادل تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ ان اللہ یقیناً تعالیٰ نے بہتر نصیحت کرتے ہیں تمہیں اس کے ساتھ اللہ یقین اللہ تعالیٰ بسویرہ ہے سننے والا دیکھنے والا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کا امر اس کو اچھی طریقے سے فرمایا سنو کیونکہ اللہ کا امر ہے پہلے اہلی کتاب کے قبائح کا ذکر تھا ان کی یہ علت یہ نقصان اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قبائح سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ تو امانت میں خیانت کرتے ہیں تم نہیں کرنا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے ان سے مشرقین مکہ بہتر ہے تو یہ کتنے امانت میں خیانت ہے جب کہ ان کے پاس قرآن آ چکا ہے ان کے پاس تو رات میں اس سمت کے جو اعلی اوصاف جمیلا ہے وہ موجود ہے اور یہ لوگ پڑ چکے ہیں اس کے عالم میں یہ لیکن کتنے بدیانتی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرقین مکہ مجوسیوں کو کہتے آہدا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو اس میں ترغیب ہے کہ مسلمانوں کو چیک کہ وہ ایسا نہ کرے گی پہلے اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا اب یہاں پر فرمایا کہ اعمال صالحہ کی تقسیم ہے اس تقسیم کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اس میں امانت بھی داخل ہے حقوق العباد فرمایا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس کو کم تمہیں مخاطبین کون ہیں؟ سارے ایمان والے اور اس میں آہلی کتاب بھی داخل ہے کہ تم عدل انصاف سے کام لو امانت امانت کی جگہ پر پہنچاؤ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے اب جو لوگ قرآن کی نصیحت کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کے درس قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کتابیں ہاتھ میں اٹھا کر ان کے دعوت کو عام کرتے ہیں کس ہیات کے خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں نصیحت کے لیے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے ان اللہ نے ایم ما ایتکم به اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہترین نصیحت ہمیں کرتا ہے یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اور جو تم میں سے اول الامر صاحب امر یہاں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اطاعت کا حکم دیا کہ اے ایمان والوں اطاعت کرو کیونکہ ان لوگوں میں جو تو مد مقابل ہے تمہارے ان کا تو کام یہ ہے کہ اللہ کے بغاوت کرتے ہیں امانتوں میں شیرت کرتے ہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو اطاعت